بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ عَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی مذکور چیز نہ تھا یہ استف تقریری اس کو کہتے ہیں انا خل پنل انسان فج اللہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ہم اسے آزماتے ہیں تو ہم اس کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہم نے اسے بنا دیا یہ نطفہ امشاج زائیگوٹ یعنی کہ جب مرد کا جو سپرم ہے عورت کے بیضہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ ہے امشاز ملا جلا نطفہ اس کو زائگوٹ کہتے ہیں یا بار آور بیزا بھی بولتے ہیں اس کو اردو میں تو جو ہی وہ بن جاتا ہے پھر اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس وقت سے لے کر حیات زندگی شروع ہو جاتی ہے اور زائیگوٹ کے بننے کے کچھ دیر بعد حمل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو وہ یہ سکوتے عمل کرتے ہیں اس ہیں اس وقت جب تک ذائقوٹ سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے ذائقوٹ تیار ہونے کے بعد پچاسویں دن دل پیدا ہو جاتا ہے یہ پمپنگ شروع کر دیتا ہے وہ تو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے نا اصل میں جب یہ ذائقوٹ بنتا ہے نا اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس یہ مختلف وہ اس کے ٹکڑے بنتے ہیں پھر وہ آپس میں ملنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ تو اپنے حساب سے کہتے ہیں نا کہ چار مہینے بعد خوراک کا عمل شروع ہوتا ہے وہ اس وقت کا کہ جب اس کا مکمل طور پر ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے وہ اس وقت سے کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ یہ تو فوراً جب زائبوٹ بنتا ہے نا تو زائبوٹ تیار ہونے کے فوراً بعد یہ رحم کے کسی حصے کے ساتھ چپک جاتا ہے جب یہ چپکتا ہے تو چپک کے وہی سے اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خوراک حاصل کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا كَفُورَ یقیناً ہم نے اس کو رہ دکھایا خواب و شکر کرنے والا بنے یا ناشکرہ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِرَ وَا و وَسَعِرَ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے ان الابرار يشربون من كاسن كان مزاجها كافورا یقینا نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے کہ جس میں کافور ملا ہوا ہوگا کافور کی جس میں ملاوٹ ہوگی عین يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے وہ اسے گے پھاڑنا یا چلائیں گے یا بہا کے لے جائیں گے یو فون بن و یا خاف نہ یومن کا ہو جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی مصیبت جس کا شر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ یوت امون ہی مسکینتیم وسیع اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا یقینا ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی جزا کی امید نہیں رکھتے یا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی شکر انا نہ یومن ابوسن کم تری را یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو کہ سخت تیوڑی چڑھانے والا اور منہ بسورنے والا منہ بنانے والا دن ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَغْرَةً وَسُرُورًا تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں ملا دیا خوشی اور سرور سے تازگی یا خوشی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحِرِيرًا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم عطا کیا متقین فیہا علالعرائک وہ اس میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے لا یارون فیہا شمسا ولا زمحریرا وہ نہ اس میں سخت دھوب دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی وَدَانِيَتَنْ عَلَيْهِمْ ذِلَالُوهَا وَدُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا اور ان پر چھکے ہوئے ہوں گے ان کے سائے قریب ہوں گے ان پر اس کے سائے و دلیت کتوف اور جھکے ہوئے ہوں گے ان کے خوشے جھکے ہوئے ہونا یعنی خوب تابے ہوں گے وہ یوقاف ونی فرد و اقوابن کانت قواریرا اور ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھیرائے جائیں گے جو کہ شیشے کے ہوں گے قوارا من فدت ان قدروہ تقدیرہ ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے خوب اندازہ رکھنا یوسکو نفیحہ کا اصن کا نا مزاجن جبیلا اور اس میں وہ ایسا جام پلائے جائیں گے کہ جس میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی زنجیلڈ یا ادرکیلا ایک چشمہ پکارا جاتا ہے یا ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے وہ یقوف علیہ بلدان مخلون اور ان پر گھومیں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ادارا منصورا جب تم ان کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ موتی ہیں بکرے گئے, گئے رأيتا ثم رأيتا ملکن کبیرا اور جب تو دیکھے گا تو وہاں نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا سیاب سندھ روم و استبر ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے وحلوا اساویر من فضہ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وسقاہهم ربهم شرابا طہورا اور انہیں ان کا رب پاکیزہ مشروب पिलाएगा ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا یقینا یہ تمہارے لیے جزا ہے اور تمہاری کوشش قدر کی گئی ہے انا نحن نزلنا قرآن یقینا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نہ شکرے کا کہا نہ مان بزرس ببی کا بکرتم وسیلہ اور اپنے رب کا نام ذکر کر صبح اور شام وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَبِيلًا اور رات کو اس کے لئے سجدہ کر اور لمبی رات تک اس کے لئے تسبیح بیان کر اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا یقیناً <مسؤال> یہ لوگ دنیا کو جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں اور بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسراہم ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے آزا کا بندھن مضبوط پاندھا ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِیرًا اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان کے مثالیں بدل دیں گے یا ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے ان نہادقیناً یہ ایک نصیحت ہے فمن شاہ ربی صبیرا تو جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے و ماتا شاہ اُن یشاء اللہ شاہ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے ان اللہ کا نا علیمن حکیمہ یقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے یو دین شاہ اُی رحمتی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے گا والظالمين لَهُمْ عَذَابًا علیمہ اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا